جی شرعی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور مشتدین کا زمانہ جب ختم ہوا تو اب ہم اور آپ میں تو وہ صلاحیت نہیں کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھے مسائل کا اشتخراج کریں نکالیں لہذا ان علماء نے ساری زندگیاں اس پر لگائیں اب ایک امام کی تکلیف پوری دنیا میں یہ بہت ہی ضروری اور اس کو علماء نے واجب لکھا اور ہاں اگر کسی میں اتنا علم ہو کہ خود سارے مسائل کو نکال لیں جس کو مشتحد کہتے ہیں وہ دروازہ تو بند ہو گیا اس لیے کہ ویسے اہل علم اب موجود ہی نہیں رہے تو وہ دروازہ بند ہو گیا تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ علماء کی تکلیف کریں اس لیے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے مثلا ایک حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو اب اس حدیث کو لے کے عمل کرنے لگ جائیں ہمیں کیا معلوم کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس کے بعد کی حدیث یہ ہے تو اب آپ ہمارے آپ میں تو اتنا علم نہیں ہے کہ اس میں ہم وہ قائم کر سکیں یہ اس میں کیا ہے اور اس میں کیا یہ صلاحیت ہم میں نہیں یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو وہ سوچے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں دیں یہ فیس الگ لے گا پانچ سو روپئے ایکس را کروائے گا اس کے پانچ سو روپئے لگیں گے الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو پانچ سو ہزار لگیں گے کون چار پانچ ہزار کے چکر میں پڑے میڈیکل اسٹور سے پوچھیں گے پیٹ کے درد کی کوئی گولی ہے وہ کہ ہاں یہ کھا لو اب کیا کہ وہ آدمی یا ڈاکٹر کو تو جب ایک دوا کے لیے ہم ڈاکٹر کو تجویز کیے بغیر دوا نہیں لیتے تو دینی مسائل میں از خود ہم کیسے اس کو حل کریں گے لہٰذا یہ دینی حکیم ہے یہ جو مسئلہ بتائیں گے ان کے نزدیک مثلاً زکات کا مسئلہ ہو تو مشتحد کے ذہن میں پوری قرآن آیت ہوں گی زکات پوری حدیثوں کا ذخیرہ اس کے ذہن میں ہوگا اور یہ بھی ہوگا کہ کون صحیح ہے کون سی مرسل ہے کون سی موضوع ہے ساری چیزیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں علماء مشتدین عمل دیکھتے ہیں صحابہ کا عمل کس پہ رہا پھر اس کے بعد تابعین کا عمل کس پہ رہا علماء مشتدین عمل کس پہ رہا یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ عزیزہ گرامی فتوا دیتے ہیں یہ ہمارے لیے انہوں نے ساری راہیں آسان کی ہیں ورنہ ہم تو ہفتوں لگے رہے ہیں تو ایک مسئلے کو بھی ہم نہیں اس طے کو پہ پہنچ سکتے ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں امام بنیفا کیا کہا یہ اعتماد کریں اب ہم امام بونی فاس بوجھے کون سے حدیث سے نکلا آپ نے کیا ہے یہ بالکل ایسا ہے آپ کے سر میں درد ایسپورو لی اب میڈیکل سے بھائی اس میں اجزائے ترکیبی کیا ہے کائے کائے سے بنی اسپورو کبھی غور کرتے ہیں اب اس مسئلے آپ نے کھایا سر کا درد ختم ہو گیا مسئلہ تو اس لیے ہمارا یہ ہی ہی نہیں نہ ہمارے علم میں ہے یہ نہ ہمارے بسات میں ہے کہ ہم ہر مسئلے کی خود تحقیق کریں وہاں تک ہماری رسائی ہے. ہماری پہنچ نہیں ایک صاحب نے ایک مذاکر نے مجھ سوال کیا مولانا یہ تو کمپیوٹر میں بھی آج ساری حدیثیں موجود سارے مسائل موجود ہیں میں نے کہا بہت اچھا آپ نے سوال کیا مگر یہ بتائیے کمپیوٹر میں ساری حدیثیں ہیں اسماء الرجال ہے حدیث کے اقسام ہیں کمپیوٹر دبان ایسا کوئی بٹن دبائیے کہ کمپیوٹر سے یہ پتہ لگ جائے کہ مفتاب قول کیا ہے فتوا کس قول پہ دیا گیا یہ تو کمپیوٹر کام نہیں کرے گا ساری حدیثیں تو اس نے یاد کر لی ساری اس میں موجود ہیں فک کے مسائل موجود ہیں مگر رائے قائم کرنا یہ کمپیوٹر کے کام بس میں بات ہے بھائی یہ تو وہ انسان جو روزمرہ یہ کام کرے اس کو یہ معلوم ہوتا کہ فتویٰ ہمارے علماء نے کس پر دیا گیا اور ہمارے علماء نے کس پر عمل کیا یہ ہے اصل